الحمد لله الله <تصفيق> الحمد لله صلوات والسلام على عباده الذين استقفوا سبحان الله خصصهم سيدا على آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى من تبالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا يسألوا عليه وسلموا سولی بند آلکیا سولی بند بسم الله السلام عليكم کریم انی نب ان چند کڑیاں اس آیت مبارکہ تعویل گزارنیاں اللہ جمجو کریم صدقہ نبی کریم روف نفس و شیطان شیتان شرط ماحول فرماوے نہ جا کرتا پاک کو نبی و اولا من انفسهم نبی یعنی ہم لمبیا سورہ احزاب شریف دی آیت نمبر چھ ان نبی و اولا بل موم نیلمن انفسم و دو جو ترجمے سمیت دو کیتے گئے نبی زیادہ حقدار مومنا زیادہ حق رکھن والا مومنا تان کی اللہ یہ مانا ایک بازے کہ ہر مومن نو اپنی جان حق حاصل نہیں جڑا نبی پاک نو حاصل ہے پاگ اللہ یہ مطلب ہے کہ مومن اپنی جان اپنی عزت اپنے, اپنے مال اپنی کسی شہر تصرف دا وہ حق نہیں رکھتا جڑا نبی رکھتا مومن نو اپنی کسے بھی چیز تصرف کرنا پوچھنا وہ پابند اس چیز کہ نبی تو برابری حاصل کرے کر لیکن نبی جدو مومن کی کسی شاید تصرف کرے گا تو نبی نو نچھنے دی لوڑ کوئی سمجھ نہیں لگی نبی جان مار دے وے. نبی بغیر باپ کے پوچھ تو دی بیٹی نکاح میں دے دے پوچھ تو بغیر مال اٹھا لے تو مومن کراہت بھی نہیں کر سکتا کرے گا تو ایمان دا باڑا ہو جائے نبی کا تشر رخ خدا کا تشرخ تو نبی ہر شہر مومن دی ہر شہر مومن نالوں زیادہ حق رکھ یہ مانا بھی بار حق سمجھ نہیں آئی اختیار حاصل ہے کہ مومن کے بارے جو فیصلہ فرماؤ مومن تبائیت نفس نال خوشی نار قبول کرنا ضروری ہے کہ مومن اپنی خیر وہ نہیں سوچ سکتا جڑی نبی اس بارے سوچنی تا اپنی زندگی چ نبی راہبری کا محتاج ای پتا لگا کہ نبی شریت تندہ جدو شریعت آ جائے سامنے تو خوش دل ہو کے خوشی نال محبت نار روک نہ اسلے یہ نہ سمجھے کہ اے میرا گھاٹا ہوں گاٹا ہو گاٹا تو ہو سکتا ہے شریعت تو گاٹا نہیں ہو سکتا کہ نہیں فلا جیارا جس یہ مان ہے سب کر ہیں دوسرا معنی جڑا ہے میرا سخن سکن اہ وہ اس معنی مستلزم ہے اس تو اچا ہے اس معنی تو اچھا ہے اور اس معنی نو مستلزم ہے یعنی یہ معنی او مانا وہ ضرور آؤں گا وہ ہے اولا دمانا قریب تر انبیو ان اولا بلو منی مین انس نبی دے بھی زیادہ نبی نوی دے جانا تو بھی زیادہ قریب, قریب اولا بمانا اقرب قریب تر امانا مدرسہ دو بند بانی قاسم نانوتوی نے کیتا سرف اور میرے خیال دے ادی کتاب کیا ادھی کتاب تقریباً اس معنی نابت کرنے لگ کہ نبی مومنہ دی جانا دے جان تو بھی زیادہ نڑے والے یا یلی ولایتن، ولایتن، ولایت تصرف اولا زیادہ حقدار دار سر رخدار والی اتال خرب اقرب قریب اولا بمن اقرب قریب ترو گیا ولی بم اللہ کریب رب کا نیڑے ہوں گا بن گیا اس مانے کے لحاظ لیکن اس صرف ثابت کرنا ہے کہ نبی جان تو زیادہ نیڑے کیں جان کے سب تو نڑے اس معنی چ جس نو بانی اے مدرسہ دے و باندھ دے روک نے بھی محسوس کیتا ہے سننی دے پھر آپ پیٹھرے گاؤں ہوتا دے روک ہے یہ میں تا اس دے روک نے اور طبع نے محسوس کیتا ہے اس دے لطف نو ستا کر کے ادھی کتاب لا جلی تو اولہ۔ زیادہ نیڑے بھائی جان تو زیادہ نیڑے پہ کوئی شا ہے نہیں جس وقت ہو بیا کتاب میرے ہاتھ ہے ہاتھ میرا کتاب دوتے تو ایک کتاب تو نڑے نہیں کہہ سکتے کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکتے کتاب تو نیڑے کتاب بھی نہیں ہو سکتی کیوں اوتے خطاب اودی حقیقت ہے اور قرب جڑا ہے او دوی وی ہے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 روحی نی نیڑے نہیں جنہ نبی دے نیڑے اس مسئلے سمجھا جسم ہے نا جسم وچ اللہ تعالی نے روح رکھ روح جیڑی جان یہ جسم تو نیڑے جسم کی بنسبت جان جیڑی روح ایک قریب ترے جسم اپنے روح دے نیڑے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جتھے روح موجود نہ ہوئے اور روح اپنا اثر اسے ت رکھ دی ہو بدن دے کولوں ویکھو تا اور بدن دے اگر اجزا کھولو تو ہر جز جڑا او اپنے ہستی اور اپنی بقا دا دمتا ہے ہستی تا کر کے خون کا ایک لتیف تو لطیف ذرہ اور جز کڈو انو علاحدہ کر دو بس وہ اپنا تمام حسن و جمال بابا بابا تمام قوت تمام نبو نشو نما یعنی ہستی اور بقا سب کھو بیٹھے ہوئے روح دا اس نال تعلق ایسا ہے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 سب کچھ کھو بیٹھتا ہستی اور بقا سب ختم ہو ہیں روہ نے انہوں کام رکھا ہوا روہ ہی وہ موجود ہے کر کے جسم دی بنسبت روہ زیادہ قریب ہے پتہ درخت دا پھولے پھول لے پھول پھول چی پانی, پانی, پانی نار اس دا وجود بنیا اور پانی نار ہی اس دا قیام ہے بقائے ہے فل جو لطف ہے جو حسن و جمال ہے وہ سارا ہے اس پانی نار اور پانی وہی جگہ چ نہیں کسا نہیں کہہ سکتے جتوں پانی ختم ہوں اتوں فل فل نہیں ریسورت فل ورگی رہی نہو فل والی رہ پانی. ماں باپ اولاد جننا اثر رکھتا ہے نا اس کو بھی زیادہ اثر ار سکتے ہیں کہ پھول دے پانی قریب تر رہے وہی جانوں بھی کریب ہے یعنی فل لالوں پانی زیادہ کریب کیوں زیادہ کریب ہے کہ اس کی ہستی اور بکا اس پانی تو قانون یہ آ گیا کہ جس چیز دی ہستی اور بکا ہوئے گی اتے آخ گے جان تو زیادہ یہ قانون بنوا جس چیز ہستی اور بکا جڑی شہد ہو جانو زیادہ قریب ہے کیوں زیادہ قریب ہے جانو کہ جان ہے ہی او دے. او دے یا ان جان چاہو یہ نہ آخو جان وہ چاہو جان ہی اے ہی یعنی فل کی جان پانی پانی نو شورت ملی پانی نو اللہ تعالیٰ نے پھول دے پردے بچ لے آندہ ہے تو جس چیز دی ہستی اور بقا کسے شہد نار ہوئے وہ چیز آنکھیں دیئے جان تو زیادہ قریب ہے یہ گل سمجھا گئی ہوں اگلی گل سمجھو کہ جسم ہو گیا جسم کے زیادہ کریب جسم جان ہے کیونکہ جسم کی ہستی اور بقا جان ہوں اتے او یہ فرمایا گیا کہ جانوں بھی زیادہ کریب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 ہے مسئلہ بھئی جسم تو زیادہ نڑے جان جان کے زیادہ قریب کون نبی علیہ السلام اللہ بڑھو توجہ ہے نا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 یہ مطلب ہے جسم کی ہستی اور بقا جان جانے جان دی ہستی اور بقا او نبی باپ تا کر کے آپ مانوی باپ آخا جائے ابل ارواہ روہاں دا باپ یہ آپ دا اسم شریف ہے جڑا کتاب محققین تے سفیا سارے اس متفق نے آپ ابل ارواہ نہیں پاوے کوئی ہووے نبی پاوے ہووے ولی کوئی مومن کوئی کافر نبی دا پہلا تعلق مومنین دوسرا تعلق ہر ایک ذرے توجہ نہیں فرمائی پرانے پاک دے ایک ہوتی ہے ایک ہوں تاویل ایک ہوں اشارہ اشارات بیان کرتے ہیں فقی تو سوفیا ان سفیا تفصیل تو صوفیانہ تفسیر والے یہ مانا بیان کر ہیں کہ آپ روح الارواح نے جانا جان نے ابل ارواہ نے روہاں باپ نے قرآن پاک دا اشارہ دیکھو پہلے آیا ان نبی اولا بل منی انبی مومنا جانا بنسبت مومنا دے زیادہ قریب دی جان دی بنسبت بھی زیادہ ہے اگو آیا جو مہا تو نبی دیا گھر والیاں انہوں دیا ماوا نے تے یہ مطلب نکلیا کہ جدو نبی دیاں گھر والیا ماوا نے تو لازمن بات جمن دے لحاظ ولادت دے لحاظ ماوا ہے نہیں اصل جمے آپ اپنی ماں کے پچھوں او بلادت کے لحاظ ماں نہیں ہن روحانی نسبت جس کے لحاظ ماں نے اللہ. تو, تو م... نبی گھر والیا مومنا دیا دیاں ماوا جس اعتبار بڑن گیا ہن نبی اس لحاظ مومنا مو دا باپ لگا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 ابو مانوی ثابت کر کے اشارہ لایا کہ نبی دیاں گھر انہ دیاں روحانی طور سے نے تو نبی روحانی طور باپ ہو گیا انہوں روحانی طور باپ اس لحاظ نال نہیں کہ انہوں نے دین دیا ابو اس لحاظ ہیں باپ جسم نو پالن جسم دی تربیت اور پرورش کا سبب باپ نبی روح دی تربیت اور پرورش کا سبب بے اس لحاظ باپ روحانی لیکن ابل ارواح اس معنی کے لحاظ نال ازوا جہ مہاتوم تو اشارہ پہ لگتا ہے کہ نبی دیا گھر والیا مومنا دیا ماں نبی باپ نے اب نبی ارواہ دے باپ نے کی مطلب کہ ہر روح اللہ تبارک و تعالی نے او دی اصل جے بنائی جے با, بیٹے واسطے باپ اصل ہے بیٹے واسطے باپ اصل ہے تو ہر روح دے واسطے نبی دی روح اصل ہے نارے نسال نارے تاقی نارے واپسی علماء نمایاں سندر سمجھ نہیں آئی تو نبی جانا دا باپ روحاں دا باپ تا کر کے علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ سلاد و تسلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ نے جسمانی لحاظ اور حضور ہزور بیٹے نے روحانی لحاظ روحانی لحاظ کی نے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 اس واسطے آپ دی روح مبارک نفسے کلی کل کل کسی سارے اور دنیا جن انسان نے افراد نے جزیات نے اس کل تو اللہ تعالی نے سب نے تو نفسے کلیہ اللہ تعالی نے ایک ویڈی عظیم تر روح پیدا فرمائی وہ روح ہے محمدی اور جتنیا ارواح نے روح نے اس اجزا نے یا پرتاؤ نے اگر کوئی بندہ آخے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 منت کی حدرات کہ حیوان ناطلی ہر ہر انسان جدو ایک شاید تجلی ہوں دی نا تو اتے زہن چ رکھنا ایک شہ دوسرے مرتبے ظاہر ہوئی مثلاً شیشا جا آم جی میں آ فلم سکرین ان جس بندے دی فلم آئی اس دا کا پرتاؤ ہے زہور اے اس دا ظہور ہے لیکن یہ عجیب سا ظہور ہے کہ تساں اے آخو اگر نا کہ ایس دی نسبت وہ جڑا زیادہ قریب اے تو اے حق بنتا ہے آخنا کیوں کہ ایس دا وجود مجازی اے او دا حقیقی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 یہ اس سے جدا بھی نہیں اور اس کا نہیں نہیں کہہ سکتے بے ہی ایک نہیں آخو گیر یہ سکتے غیر بھی نہیں ہوتا سایہ بندے دا بندے دا غیر نہیں ہو سکتا کیوں کہ گیر وہ ہے جا وجود مستقل ہوئے کتاب موبائل پیا یہ آپس غیر نے ایک ہے کا ختم کر جائے گا مکاؤ تو یہ رہ جائے گا یہ وجود اپنا وہ دو چیزاں وجود اور ہستی چستقل ہو لیکن سائے غیر نہیں آخ سکے کیوں نہیں آخ سکتے کہ وہ اپنے وجود اور ہستی چ مستقل نہیں ہوئی اس انسان دا محتاج محتاج نہیں بھائی جے وہ ہے تو یہ ہے جی وہ نہیں ہاں اج ہو ہے سایہ نہ ہوتا ہوج ہو سکتا کئی ایسی ہیں جنہوں دا سایہ نہیں اور موجود ہے مسلم شیشہ جس کو زجاج کہتے ہیں جہا آر پار وکھا ہے ایک شیشا ہوں آئینا جامنے ہو تو شکل نظر آوے گی ایک ہونا ہے کہ جیسے سامنے ہو شکل نہیں نظر آئی تمہیں آر پار نظر آوے گا جی شیشہ سامنے والی سکرین ہوں وہ زاج وہ ایسا شیشا جہا آر پار وکھا ہوں کدی یہ ویک سورج دے سامنے اس دی سکرین دا سایہ پیا ہو سمجھ نہیں لگی سایا کسافت نسافت ہوے گی تو سورج اتے جدو اپنی شواوا ٹکرا وہ اگا آر پار نہیں جان گیا تو سایہ بن جائے گا جس سورج دیا شاوا لطافت دی وجہ آر پار چپ ج اس لیے سایہ نہیں بن سکتا کیاں حضرات نے آکھیا کہ قرآن فرماتا ہے ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے تو ہر چیز کا سنبی پاک بھی چیز ہے لہذا ان کا سایہ تو ہوا میں نے کہا جناب مامن اللہ بقد خسان البال اصول فقہ کا قانون ہے پرانے پاک دیک چیز آیا مبارک نے جنہوں کئی لفظ عموم دے نے معنی کر مانا خاص بننا مثلاً ان اللہ کل شائن قدیم بے شک اللہ ہر چیز کے اتنے قادر ہے اللہ بھی ایک چیز ہے کیا وہ اپنے آپ پر قادر ہے کہ اس کو ختم کرنا توجہ نہیں فرمائے تو نے لکھا اللہ خود اس کے معنی میں داخل نہیں جب جب قرآن فرما رہا ہے النبی اولا بالمومنین من پوش نبی مومنا دیا جانا جاننا تو زیادہ قریب ہے کیا نبی خود مومن نہیں بولو کیا نبی خود مومن نہیں تو کیا آخان گے کہ نبی دے حکم داخل نہیں قرآن مجید دے کئی عموم نے جہے عام اسی طرح ظاہر معمول نہیں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 سمجھ نہیں لگی تو انہیں آخیا جی ہر چیز کا سایا قرآن فرمان دا ہے وہ سجدہ کرتا سایا تو نبی کا سایا ہوا کیونکہ نبی بھی چیز ہے میں آخیا جناب میں تنوع کئی چیزاں ثابت کر دیا جڑیاں ہیں اور سایا کو نہیں ہو سایا ثابت کرو گے میں کہ شیشا گی <laughs> گیشے کا سایا سابت کرو کوئی س... شیشہ سامنے سورج تک کرو سورج دیا کر آر پار گزر جان وہ سایہ نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو میں کہ دسو سورج دا خود سایہ سایا بندے آ سورج آئے پہ آپ ہے ہوں سورج سابت کر سایا کوئی نہیں آیت کے معنی نہیں آ شیشے کا سایا کوئی نہیں آیت کے معنی چلر نہیں آتا نبی کا سایا نہ ہو نایے نایے انہوں نے نٹ نے چڑایا گل ہے جواب کو نہیں اللہ تھا ہر ایک ایسی نا حق گل جی حق میں خلاف ہوئے وہ ہو رکھا ہوئے. اللہ. سمجھ نہیں آئی تو میں ارد کر رہا سا. سایہ وجود ہستی چ بکا والے دا محتاج لیکن ضروری نہیں محتاج دا مطلب بے سائے والی چیز ہوئے گی تو سایا پینا لیکن یہ ضروری نہیں کہ سایا نہ تو وہ چیز بھی نہ کئی چیزوں دا سایا نہیں چیز ہے توجہ نہیں فرمائی نے لتافت کی وجہ سایا نہیں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 یہ سمیں سا یہ نبی دن محتاج ہیں نبی اپنے وجود چینا سب اہل سنت سمجھ نہیں آئی اللہ. جگہ سے بھی کوئی <سلام> فیض نظر اس فیض دا منبع اور اصل اور چشمہ وہ سبحان اللہ آدی سے سہیا تو یہ مضمون سابے پہ لیکن کچھ میں بزرگوں دیا مثالاں اور گڑا کے نا اس جناب دے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جیڑی شہ عام پڑن چ نہیں گی میں صرف وہ جناب دے سامنے رکھنا سبحان اللہ.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 ہوں جا اکس شیشے میں اتے اکھا گے کہ اس اکثر جان کے زیادہ قریب یہ ہے جس ہے کیوں کہ یہ اپنا وجود نہیں رکھتا اس کا ہی ظہور ہے ایک اور مرتبے میں اے ویکو نا ایک میرا مرتبہ ہے سامنے بیٹھا ایک آس پاس رکھ دیو شیشے آس پاس کی رکھ دیو شیشے دیشے شیشیاں شیشیا میں آگا سارے آخر گے اور چشتی آئے بیٹھے ہوں اور چشتی آیا بیٹھا ہے کہہ رہے ہیں لیکن اگر کے کوئی بندہ آے گا کھائی آ کرو چشتی بیٹھا وہ تو ایڈا ویلانے آ نہیں سکتا وہ شیشے شیشہ پاٹ جانا, جانا خیر وہ سچ کا کہہ ہوں جہا کھٹا وہ بھی سچا جا نہیں آیا بیٹھا وہ بھی سچا گلان دونوں کی سچیں نہیں سمجھ لگی لیکن نگاہ نگاہ کا فرق اعتبار کا فرق ہے حیثیت دا فرق وہ ہوتد ہوت پیا وی وہ آدھا جب ویخنے کہ میاں جدو تو او ہے اس لحاظ ہی آیا بیٹھا ہے تے جی اس لحاظ ویكھیے کہ وہ تو کسیف جسم वो इस लतीफ शीशे चा नहीं सकता लिहाजा पेन ही नहीं आया कोई परताव पिया तो अगर कहो वह जराव अक्स उस ने जिन्ना वा अपने आप दे ने क्यों अपना आप वजूद उसका वजूद मेरे निहाजा आखो कि मैं उसके ने सब ओरी जान नो भी दुरुस्त होना है अरे भाई ساری کی زرا ذرا کیونکہ نبی دا نور مبارک او اصل ہے اس نبی کے نور نے چیزہ میں پرتاؤ بکھایا ظہور کیا تو ظہور کرنے ہر چیز کی جان تو زیادہ نبی ہویا کیوں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 تو نبی ہستی اور وجود کائنات کا یعنی روحانی روح نبی نور نبی ہستی کائنات دا محتاج نہیں کائنات اس کی محتاج ہے. اور اگر اخیے توجہ ذرا اگر اکیے کہ جو کائنات کمال دستا ہے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 کتنا ہے؟ پہلا میلیاں تو پہل میلیا سن میلے لکھا ہوتا سی تماشا کوئی ہوتا سی اس تماشے کے باہر لکھیا ہونا ہاسے ہی ہاس ہاسے ہی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 سجے کبے لمبا ہو جانا بندے نے ایک ہو جانا گولروں باہر نکلے وہ ڈھڈ تو بندہ ڈھڈ پورے مکان جزر جی آرابر شیشا پھر برابر جڑا شیشا موت دل اسفائی تو سفائی سفائی تو سفائی سفائی تو سفائی ہوں کئی شیشا ایسا آ جس ہہ ہر شہ بے ہی او جی میں دسدی جھیا جی ذرا کہ شیشے مختلف نے انہوں دے سامنے جدو ایک بندہ ہوں دے تو وہ مختلف شکلہ اوڈیاں دیس دیا, دیا ہیں حالانکہ اوڈیاں مختلف شکلہ نہیں شیشے مختلف نے اپنی استعدادنا اپنی خلط مسلوعیتنا بڑھائی ہوں اپنی غلط بناوٹ اس نے انت کیا ورنہ وہ غلط نہیں وہ اپنے بالکل ایک حال نورے نبی صلی اللہ ساریا جاننا بھی جان لیکن جس آئینے بچ زہر ہو رہے ہیں اگر کہنے اس آئینے دے بچ جو دسنا ہے یہ کوئی فرق محسوس ہوئے تو اس اصل وال منصوب نہ کر یہ شیشے رہ فرق ہے سد کے جاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روح مبارک روح لڑوا روہاں داپ نے اصل نے ہر نبی دے اندر جو کمال آ جائے پاک نبی دے کمال کی تجلی پر آپ مبارک اپنے سن جے بابے آدم چمکیا تو انہوں دے رنگ جی حضرت لوہ میں چمکیا تو انہوں کے رنگ جی حضرت موسا میں چمکیا تو انہوں نے توجہ نہیں فرمائی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 نبی دی نبوت کا تعلق نبی دی روحانگیت اس طرح بنے ہر نبی نبی بھی ہے نبی پاگ کا نائب نبی دی نبوت کے دو تعلق نے ایک پہلے سابقین نال ایک لاہے نال، آخری نال، اگلیا پچھلیا اگلیا نبی کا دا تعلق اگلے نبی آنار نبی کا دا تعلق دا دا اس طرح ہوا ہر نبی نبی بھی سی، نبی پاک دا نائب بھی سی کیوں؟ جی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جان کی جان توہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریت اصل ہے ساری شریت روحان کی جان ہے او شریت دی جان شریعت شریت دی جان شریعت ہوں شریعت مختلف شیشیا آئے مختلف رنگ وکھاؤں آئیے جدو ہی شریعت محمد دے قرآن دی شکل آئیے او نبی بھی نائب بھی جدو پاک نبی دی روح شریف اپنے جس میں شریف چاہیے تو اس رات شریف نے پھر جو فائد ونڈے ہوں ظاہر بات ہوں اپنے ہی اصل مرکز چ گئی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک جسم چان تو بعد اور مرتبہ دہور اپنے اصلی وجود آ گئے آخ پہلے ہو شیشیا سی جس میں محمدی اصل شیشا ہے جہد واسطے روح بنائی گئی جدوائی اللہ تعالیٰ فرمایا والا ہوں شریعت مک گئی سمجھو ہوں نبی نہ صرف رائب رہے گئے ابو نو نبی نہیں آگ سکنے نبی گا حضرت کھیں <سلام> گا نبی نہیں آخنا حضرت عثمان نو نائب گا نبی نہیں آخنا حضرت مولا علیب آخے گا نبی نہیں آخنا گوش باپ نائب گا نبی نہیں آئی او نبی بھی سن نائب بھی توجہ فرما نور کوئی چمکدارہ ہے میں پہلو آ گیا ہر سایا اپنے سای والے کا محتاج ہند سای والا نہیں گا سایا نہیں ہوگا پر جایا نہ والا وہ جو تھے تو کچھ وہ جو کچھ نہ ہو کیونکہ جب اصل ناؤ ویسایا نہیں ہوتا اصل نہ تھے تو کچھ جین تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو کچھ نہ تھا وہ جو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نارے رشالت، نارے رشالت، نارے ہے. حضور نے خود فرما میں پھر سب پہلا پہلے روایت بلمانا فرمایا میں پدائش سب لالوں سب نبیا توجہ ہے تو غور کرنا میں گل ایک حدیث شریف بڑی فتوا تو مکیا شریف والیا حدیث شریف بخاری شریف جی وہ حدیث شریف ہے توجہ آپ بیٹھے سن تو فرمایا بے شک زمانہ گول چکر لیا زمانے نے ان قد استدار الا كهيت يوم خلق الله فرمایا جس دن اللہ تعالی نے زمانے کو پیدا فرمایا جیڑی حالت سے پیدا ایسی اج زمانہ اس سے حالت پہ گم گیا کہ ہے ظاہری معنی لکل حدیث شریف میں اتا ہے لکل آیت الظاہر و باطن ہر آیت دا ایک ظاہری مانا ہے ایک باطنی مانا ہے اور واقعی مذرگ لوگ فرمان دے نے فصاحت بلاغت نائید ہے ایک جملے میں ایک مانا رکھ دینا ایک کمال نہیں ایک عام لوگ میں بول جان دے جملہ ایک ہوئے مانے سمندر کھاٹ دے خالق دا کمال کلام کے پھر بڑھ دے نا پتا نہیں کنے کما پہ تو جباب الم مدنی پاک نے فرمایا مینو اللہ تعالی نے جامع کلمات جامے گلا دی بدل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ سلاد و ود تسلیم نے اسما سکھائے اسما کٹھے کر کر کے جملے چستفا رکھے آپ جامے کلمات مات رکھتے ہیں توجہ نہیں فرمائی تاجدار گولنا فرماندن کافیہ پاردہ سا کافیہ پاردہ سا درخت تھلے بیٹھا سا دلے چی خیال آیا ہے کہ یار اس عبارت دے مانے مطلب پتہ نہیں کنے ہونگے درخت دے ہر پتے پہ فرمایا انہیں انہیں مانے ظاہر انہیں شروع ہو گیا میں حقہ بکا ہو گیا ابھی یہ گناہ نہیں اللہ پاک کا کلام ہوئے مانا ہو دا ایک کوئی قسم خدا بھی کر کے آنا غوث پاگ میران دن یعنی مہینہ قلائد الجواہر دے اندر پڑھنے چاہے غس باغ دے دول امام احمد بندنی جی اور شیخ ابن جوزی محدث مشہور گئے باغ سکار کی خدمت شوق ویارت واسطے بیٹھے نگا باغ پاگ نے قرآن پاگ دی آیت مبارک پڑی ایک تفسیر پیش فرمائی تفسیل کرنے والے امام کا ذکر فرمایا شیخ احمد پوچھتے امام ابن جوزینو جولی نرفتا ہلتا ریفو جاننا پچھاننا یہ تفصیل آخیا ہاں غوث پاک نے دوجی دسی پچھاڑنا کرتے ہاں تیسری دسی پہ ہاں یار تک گئے فرمایا پچھاڑنا ہاں غوث پاک میرا نے یارویں تو اگے شروع فرمایا چالی تفصیلات تک گئے ہر ایک بھی بیان فرمائی وہ پوچھتے ہیں سرکار سکار ہوں دسو اگلے بھی آنے ان روس بات میرا فرما نے اصا کال چی کال تہنے اللہ صرف پڑھن دبنے چوبی نو ہار بچن پیا کپڑے پھار کے بےہوش ہو گئے مجھے سے میرے جو پہنچایا نہیں صرف کلم کیوں ہونا پڑیا اس تال نال روس پاک میرا پڑیا اپنے حال ہال ہوتا دلچ کال ہوتی ہے زبان اور نبی پاک سرکار نے دونیں براستیں چھڈیا کال بھی چھٹی. تے دنیا دے حالات نی بدل کے رکھ چڑتے ہیں جڑے نبی دے حال دے وارث بنتے ہیں ہوں پڑھیا ہو صرف کلما پہ اللہ اللہ مارے اللہ چمبے بات روٹی اس خشک بچایا جانا دے آئی چار سسر کس زمانہ گھومیا اپنی اصلی شکل اپنی اصلی حالت گمیا جی میرے ربنان پہلا فرمایا ظاہر مانا زہر مانا چار مہینے اللہ بارہ مہینے بڑا بارہ مہینے بڑائے چار مہینے عزت والے جنہیں اندر جنگ نہیں سر کرتے ہر بات ان مہینے چار خن پت والے نے عزت والے نے ہوں زہر مان آئے پاک نبی نے فرمایا زمانہ امے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 اللہ تعالیٰ محبوب نے لہٰذا مہینے نے نے بھی گاہ چکر ہوتے پیشہ چکر نہیں چلنی اللہ تعالیٰ جی پیدا فرمایا اسی طرح ہے ظاہری مانا باتری مانے والے آ گئے شیخ اکبر پر.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 جیت انہوں کا علم جب دن کے شروع, شروع. اللہ! اب میں مارے شیخ اکبر سے ایک مارفت کی بات کرتا ہوں اللہ! یہ مارے فے شہ فی اکبر ہے اللہ! او دے دوسرے متفق ہوئے گول آپ فرما دن اگلے مانے دجو جا پات باطنی ہے مانا وہ تک فقیر جا پہنچے کی فرمایا زمانہ حرکت جہی نا حرکت کی دو طرح کی دو قسم کی ہوں ملاسمت دو قسم ایک ہوں ہرکتو ادھر ویکو میرے ہاتھ ہلکا سیدا چلیا ٹھیک ہے اتو حرکت شروع ہوئی میری میتھو سیدھی لے جتھے جا مکی وہ انجام جہاں سے شروع وہ نقطۂ آغاز نئے آغاز اور نقتا انجام یہ دونوں حرکت ہو سکتے سیدی حرکت جد گی جتوں شروع ہویا ہے ہوا جینا یہ دو نہیں کر سکتے لیکن میری انگلو ہے شروع پہ ڈنڈا کرنا گھر ایجوٹری والے ایجوٹری والے ہے جی وہ پاؤں نا دائرے دائرہ جدو بنا اس مرکز ہو گیا پرکار کا مرکز ہو گیا اتو جڑا گول دائرہ سٹتے ہیں مفیت وہ شروع ہونا, ہے، اینو ہونا نبی پاک نے نہیں نہیں فرمایا کہ زمانہ اپنی سی حرکت آیا فرمایا گ شارا پہ لگتا ہے اپنی اصلی حال کی مطلب فرمایا پاک نبی دوح مبارک روح مبارک کو نبوت شروع ہوئی سارے نبیا ہی فائدہ آیا حضرت بابے آدم السلام سڑب ہولکا پہ بنتا گول دہنا پہ بنتا ہے روح کچھ روح مستفا حرکت نبوت ہوں بابے آدم چاہیے جلی حدرت نوی چمک نہیں لگی آئی ہے گول دہرا بنتا ہے روح بنی جس میں مستعفی دکھا کر جب وہی روح مانک بدل مستفی میں چاہیے حضور نے فرمایا جتوں شروع تھی وہ نہیں ہوگی نقیر ناری سال ناری سال سارے مستفیٰ اللہ بابینا مفتی احمد چیشتی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 بن گیا بولے کسو لگوا ہے کون سمجھ آؤ گیا اویے آخر بھی کرن بدل شروپ لو کر سدیاں بدلی رسولوں کی تبدیلی بدلی بدلی دے روحان تجلی کر دی آئی ہر بدل رسول چاند بدلی مطلب کہ فلاس گا فرمایا سبیاں پر ساڈا نبی چاند بدلی کا نکلا بدل بدلی لگوی چند پیچھے ہوں گا چپ جدلی ہٹی چند لیا وہ اشارہ مارے پہلا روح مستفا چھپ کے بدلوں میں فیل رہی ہے جدو محمد دے جس میں چاہیے بدلی تو چند ارے سال تحقیق شار مصطفیٰ سمجھ جو ہے اور پھر اللہ تعالی کا نظام ہے قانون ہے چاند بدلے تو چھپ کے نکلے نا بہت چمکلا پھر ظاہر پہلا شیشے یہ شیشہ ہی جڑا اسے روح واسطا بنے یہ بادشاہ سوی سبی بے سوی بشر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 روہ جبری سورت کے محمد عالم فرماند نے دوسرے لفظ ہے وہ بشریت جہی انگلی نہ اٹھ سکے تین سکے ایتھے گل رہ گئی ایتھے رہ گئی, ایتھے رہ گئی. ایتھے جو ہے بشریت کی شکل یعنی روح روحے صورت محمدی میں ظاہر ہو کر شو حضرت سال علیہ السلام پیٹ شریف کے اندر تیار ہونا شروع ہوگا بے بشریت بادشر سبیا ہے روح بشارن بادشار بے عیب بشریت سورت محمدی میں ظاہر ہو سکتی ہے تو کیا روح محمد روح آدم میں نہیں ظاہر ہو سکتی انتی لگی آئی ہے لیکن جب باری آئی بادشاہ رن سوچ رہا سا کل کہ یار یہ دسو بھی عشق تے اندر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا فلانے میں فلانے والا ہاں جی حضرت زلیخا پاک حضرت یوسف نال عشق ہو گیا عشق ہو گیا لیکن یہ دسو بھی عشق کا سبب علت کی ہوں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 کافلے والے انہوں نے عشق کیوں نہیں ہوا شروح بے سا بے سا مارے بخش چاند بہاد دے ٹکیا ویچ چڈیا ایڈے بے قدرے عشق جگو مچر جاتے نہ بادشاہ عشق ہوں نہ وزیر ہوں جیل چشک نہیں ہوں خواب ویکن والے نہیں ہوتا ایک دلکھا بھی ہو گیا اگر سارے آشک ہوتے خواہ چیکنے سدکے آو تیرے تو جان مار دے آخیا میں آخیا عجیب گل آشق مشروک آخری سا من لو نہیں ہشر ہو جان چیل بارہ سال سٹیا چنگا آشک آشک دیا مشوک دو تو میں جان مار دیا گا تین کنڈا نہیں لگا وہ چنگی آشکی بیگ جی چوک اندر سٹیا تارہ سال مشکو کرتا یہ میرا موضوع لگنا لاہور ان شاء اللہ کل ہی ایک ساتھی آیا انہیں آخیا جی حس یوسف اور حس محمدی محمد تقابل کا میں کرانا میں انشاءاللہ کراما دا, <تصفيق> کہ جی انشاء اللہ, دا. تے اللہ پاک تو حس نے خدا تے دا اگے تھی آپ اندازہ لگاؤ یہ بیان کی ہو لیکن سمجھو ایک بیاند بی ہوش کھو بیٹھے وہ بھی بیبیاں ہوش کھو بیٹھ بندے ہوش کہے نہیں رہے یہ بچارا محکمہ ہی کمزور دلانا محمد تو بیبیاں نہیں ایتھے مرد نے پھر مشرتے بیٹھے ہی کمزور دے ارب خدا کنڈا مطلب اپنی خواہش کےشک پربان سارا کچھ اپنے معشوق اصل یہ ہے جتھے, سمجھو جتھے شاہ خواہش معشوق تو قربان ہوئے جی معشوق خواہش تو قربان ہوئے وہ رشک کی کیا سال ناری سال سارے مصطفیٰ جو ہاں تو سونا جب وہ و جمال وہ حقیقت وہ حقیقت اپنے ہی آئی نے بچائی وہ آئی نے اور جب بس سارے میں آئی روح جبریل کے رنگ وے روح جبریل آئی گیا بشریت میں حضرت سیدہ مریم کے پاس راز لکھنے بزرگان کہ یہ بی بی مریم پاک اتھے حضور دی ہزور کی حضور دی کی سورت روح جبریل آئی کئی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 تو ایسی بی, بی کے لیے بے آئے بشر ہی چاہیے تھا ذات مستفا سی توجہ نہیں فرمائی اللہ اور ان اللہ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 یعنی کی مطلب جسم دی ہستی اور بقا بکا اور جان دی نبی پاک گرو شریف لال تو آپ دی جان بن گئے جڑی جان جدو جسم سے قریب تر رہے تو جانا جان جڑی ہے او اس جان تو بھی قریب۔ جو ہے اللہ و تبارک وطالم جیڑا اپنا علم شریف کائنات ظاہر فرمانا اس علم شریف اجمال نجمال ابلن ظاہر فرمایا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 میری اپنی گل نہیں میں کسی بھی پہ کرنا پہلی علم جلدی شیخ اکبر نے لکھا وہ تات مکی میں کتاب تفصیلن قران تفصیلی نبی پاک نچی سال کے عرصے وقفے وقفے لیکن اجمالن نبی پاک نسل روح مبارک پیدا ہوئی اسلے ملے سوجو ہوں کئی کے اتنے بڑی گران گزرتی ہے گل بڑی پریشان کون بن جاتی ہے کہ یار سمجھ نہیں آئی کتاب کے میں مل گئی اصل وہ کتاب کو نہیں سمجھتے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 بچپنے میں فرمان اللہ نے مجھے کتاب دی ان میں کتاب دے لفظ تو جرا دوکھا پہ خاندے بھی باقی جھولے چ پیا کتاب تو ایسا دے نہیں پے بھائی یہ آئی ہے تو کتاب کتوں آئی انجیل تو لبنی تھی بعد توجو گل اللہ ایک ہے کتاب دی علمی شکل ایک ہے کتاب دی کتابی شکل حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دے دی مطلب میرا ان کی وہ کتابی شکل وہ چالیس سال تو میں یا گا نبی پاک علم لیکن اجمالی علم آ گیا پھر تفصیل ہونی اے فلانے کا واقعہ ہو گیا اے نماز چنج کر بھائی نماز کڑھو پڑھو نے آخو نماز یہ نہیں پڑھو یہ تفصیل ہے تدری مل کتاب ایمان آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے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 ایمانج یہ کی تو پیدا ہوئے نہیں مبارک سجدہ جو رکھیا انگلی کا اشارہ فرمایا وہ کیا دے سے؟ ایمان بول کے آکام اور شرائط شرائ تفصیل ہے اور ایک قرآن پاک کی اشتلا ہے اللہ تعالی فرماندہ ہے مَا اللہ تعالا ایمان ضائع نہیں کرماز مراد ہے نماز مراد جہی صاحب گرام نے قبلہ بدلر دو پہلو پڑھی تھی دل چ خیال <سؤال> آیا کہ بلاک ہوں خرابا بن گیا پچھلیاں پڑیاں کا بنے گا جب محترم کردس والے منہ کر کے پڑھے آئے ہوئی برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اللہ تعالی بولیا ایمان دل فضے براد نماز نماز ایمان اللہ تعالی بولیا ایمان دل فضے براد نماز روزے حج لگ نہیں س جان ریا مسئلہ روہے شریف تقریر سال سال ہے کہ علاقے کہ پہلا اجمالی طور جاندہ احوال تو واقف ہوں آخر وزیر بےل تھوڑا بنا دیں کھا تو جمار جغرافیائی طور پہ واقف ہوں جانا ہوں گا. اجمالی علم رکھتا اس لیے بن اجمالی علم کے ساتھ وہ اس لیے مقرر جس لو نے جسے وہ بن گیا ہوں جس لیے آنگے وہ دا ہمالے گا لوگ آنگے ہوں تفصیل ہے یہ نا کہ وہ بالکل جاہل ہے جس لیے ملیا سیچھا نہیں سر وہ بالکل جاہل ہے یہ خود جہالت رکھتا بالکل جاہل ہوتا تو وزارت کا حقدار ہی نہ یہ صرف اجمال دے تفصیل دے مثال دے کے اس مسئلہ مانوی اور حقیقی قریب کرنا مقصود ہے ورنہ مثال اتنی فرمائی ہوں جی گل میں کی Oh, oh. آلہ حضرت سرکار نے اشار شہر لے آس کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی اس حقیقت جڑی بیان کی گول گارا بنایا حدیث تو اشارہ سمجھایا میاں ساب لفزاں بہن فرما دے فرما دے نور محمد او دو محمد وہ دوا خدا کرے یہ ہسرا آخان پشان دے وہ اس واسطے تو بغیر کچھ نہیں ابل آخر دس مل پہ آپ ابل والے موہیت کے سرے دائرے کے سرے وہ تو دونوں کو بڑن لگے گا اگلے بوٹا سیکن تو ادھر فرمائی تا میرے نبی نے فرمایا تو وہ جو آکا نے فرمایا اگر موسا زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا چاہ رہا تھا تو وہ جو اے کسی نبی نے کسی نبی کو یہ جرعت نہیں ہوئی بلکہ یوں کہو کسی نبی کے منہ سے جیسا دعویٰ نہیں نکلا اگر محمد viis, ہوتے hey! تو ان کو oh, میرے پیچھے چلنا پڑتا آپ فرماتے ہیں اگر منشا زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلنا پڑتا اللہ تعالی نے اس دعوے کے کئی لفظ حضرت عیسا کو بچا کے رقص لے آئے قیامت ان کے نیڑے آئیں گے پھر کیا کریں گے نبی بنے نبی بل پر آئیں گے نبی داوے دار ہوں گے یا بن کر آئیں گے مستفا کے اور مستفا ان کے متبور کے تب حضرت سارو رب نے اٹھا کے ساتھ رکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے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 عجیب گل ہے حضرت سیدنا عیسیٰ عیسا روح اللہ علیہ السلام کے دو حشر, حشر دا کا مطلب اٹھنا اور قیامت مترو کہ میدان آپ دو بار اٹھ گئے ہر نبی نے ایک مرتبہ اٹھا حضرت عیسیٰ دو مرتبہ اٹھا. ایک مرتبہ نبیوں کی سفر ایک مرتبہ شیخ اکبر فتوا مکیا پاس پاسے میرے بیک پی وہ لکھ دے آپ کے دو کیونکہ جدو اترنا دمشک منارے تے حضرت امام مہدی کھڑے گے آپ نے فرمایا عرض کرنی ماما نماز پڑھاؤ فرمانا آپس نے اس لیے حضرت عشا نماز پڑھنی حضرت امام پڑھائی اچھا توجہ رکھو اتے بھی اللہ تعالی نے وہ گل جی اصلی ہے بچھلی را را لی اشارہ کرن تو والی وہارا کرنے رب نہیں رہا اشارہ فرما دچھے نماز پہ پڑھتے ہیں یہ پھر کوئی غیر سید نہیں اس سے کا نور ہے تاکہ پتا چلے حرسا جی جز حضرت, حضرت مقتدی میں。تو کول دے سارے نوی دے مقتدی توجہ ہے نا بس النبی اولا بالمومنین انفر سے خلاصہ ان کا کڈو کہ جان دو عالم ہے اور جان جڑی وہ ہمیشہ قریب تا یہ موٹا مسئلہ ہے اس تو ویسے وہ جڑا علمی رنگ مدرسہ دیوبان دیبانی نے چڑھایا ہے وہ او اوک ہے او وہ پھر اشتبال کرتا تھا تھڑو سمجھیں سی ہاں وہ پھر نبی بالذات نبی بالعرض آپ بھی ذات نبی ہیں باقی بل ارض نبی ہے انہیں پھر مثال دیتی ہو سکے سورج جڑا روشنی توجہ روشنی اے دی اپنی ذاتی جدوں زمین تے سٹ تے ہر چیز روشن ہوں یہ چیزاں جو روشن پہ ہوں انہوں دی روشنی اپنی نہیں وہی ادھر ظاہر ہوئی وہ کہہ نبی باغ سورج نے سارے نبی جڑے انہوں کے نبوت دیاں کرن شواوا حضور نے سٹی لو یہ مسئلہ لیکن اگے پھر اس جدو بڑھنے آ تو پھر وہ کچھ مطلب جا نکلتے ہیں ادھر ساڈا اتفاق کو نہیں ہاں وہ شیر پڑھتا پہ آپ فرمانے جڑا ہو بج جتوں آ تو آ جڑا پھل سی وہ چلے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 دو چیزاں جوڑی خلاصہ ایک, ایک نبوت حضور ابوت حضور مدنی پاک نبوت ابوت وانا اصل ہونا تو نے ان کی جارے نبی نے سارے جاریا باپ نے نے کیا مطلب روحانی لحاظ ان کی <تصفح> امل بشر اما بیٹے ہزور گھر والی اما ہوا حضور بیٹے بھی گھر والی کیوں کہ حضرت آدم روحانی بیٹے نے جسمانی باپ نے جسم نے جسم محمد کے باپ ہیں حضرت آزاد روح محمد کے بیٹے سمجھ لگی میں اور آخری شیر فور مانتے ظاہر میرے پھول بابے آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ظاہر کا میرے پھول حقیقت میں میرے دخل اس فل کی یاد میں یہ بل بشر کی ہے اس گل کی یاد میں دل منہ میں نہیں خوش ایسا <متحدث> <متحدث> اہل الدل اے حقیقت امام جلالہ کی راز فل اصا ہر پاس محمد ہی اور شیخ اکبر فرما قیامت کہ امت دیدار الہی دیدارے الاحی ج عجیب گھر کی تھی اور میں داری ہے جاتوں ہر پاسے آو محمدی سہولت نظر آؤں گی